بسم الله لا اله الا الله وحده لا شريك له نستغفر له الله الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان قال سلطل مسلم جناب جسے سبھی صاحب نیا ڈاکٹر افسد صاحب نہ ڈاکٹر بسر گر صاحب نا صاحب صاحب عزیز اللہ طالبات پہلے میں اس ڈسکشن کے ہیڈنگ جان کر دیتا ہوں سب سے پہلی آئے میں نے پڑھی وہ انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں ہے انسان کی پیدائش کا مقصد پہلا ایڈنگ ہوگا ہو انسان کی پیدائش کا مقصد پھر دوسرا ہیڈنگ ہے انسان کی بشی ضروریات اور روحانی ضروریات تیسرا روحانی ضروریات کے لیے بشی ضروریات کے لیے معاشی نظام اور روحانی ضروریات کے لیے ہدایت کا نظام ہدایت کے نظام میں ہدایت کا نمائندہ جو آیا بیال اسلام ہے اس میں خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آپ کی آمد کا تذکرہ اور سرچہ آپ کی شخصیت آپ کی تعلیمات آپ کی جدوجہد اور اس کے اثرات انسان کی پیدائش کا مقصد اس کے لیے نظام معیشت نظام ہدایت نظام ہدایت کے نمائندہ پیغمبر اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور سرچہ ساری جین میں آپ کی شخصیت آپ کی تعلیمات آپ کی جدوجہد اور آپ کے ساتھ پہلے آج میں نے بڑی دن فرمایا گیا ہے اور ماخراث الدین علیہ صلی اللہ علیہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو جنوں کو مگر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اب مقصد عبادت طے کرنی انسان میں ہے تو لہذا سب سے پہلے انسان کے باقی رہنے کی سوچ کرنی ہے انسان کے باقی رہنے کے لیے نظامِ معیشت کی ضرورت ہے دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ نظامِ معیشت پر بات کر رہی ہے الحمد اللہ آفا کے فاتحان ماتا کیا اللہ تعالیٰ کہتا کیا میں نے نہیں منایا زبیم کو ساری ضرورتیں پورا کرنے والی تمہارے زندوں کی اور تمہارے مردوں کی تو نظائ معیشت کے بارے میں تو اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کر کے اس کو استعداد دے دی اس پہ طاقت دے دی قوت دے دی کہ وہ قیامت کا سارے زندہ مرغہ انسانوں کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرے گی کیونکہ عبادت کرنے والی شخصی جو انسان ہے اس کی بقائے شخصی اور بقائے لوئی کی ضرورت تھی یہ اپنی ذات سے باقی رہے اور اس کی نسل باقی رہے تو ذات سے باقی رہنا جو ہے وہ کھانا پینا علاج مالجہ یہ ضروریات ہیں سب دار مدار ہے سب اور نسل کا باقی رہنا جو ہے اس کے یہ بیاہ شادی کا نظام ہے کسی نسلی باقی رہے یہ خود باقی رہے یہ نسل باقی رہے تاکہ عبادت کے مقصد کو پورا کر سکے شیر جو اللہ تبارک نے زمین کو پیدا کر لیا سورہ بکر کے قائد آتی ہے کہ علم آدم علسماۃ اللہ, مادم اللہ, سمات اللہ تم ردم الفقالی سلائے ہاؤ اولہ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھا دی پھر ہم نے فرشتوں پر ان چیزوں کے نام پیش کر, چیزوں کو پیش کر کے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں فرشتوں میں چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی آدم علیہ السلام نے فر پر ساری معلومات تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے فرشتوں پر اس بات کو ظاہر کیا کہ یہاں آدم کی فوقیت اور سپریورٹی تم پر کیونکہ وہ بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے اب سارے دنوں کے نام بتا دینا کہ یہ گندم ہے یہ جوار ہے یہ چوت ہے یہ شاہتوت ہے یہ بقائن ہے صرف اتنی بات نہیں تھی بلکہ یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے جگہ انہوں نے کی کہ انسان کے باطن میں اس کے ساتھ میں اس سینٹر سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور طرف سے رکھ دی کہ قیامت تک اپنے اپنے وقت پر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ زمین سے وسائل نکالتا رہے گا لئے اس ایک دور میں انسان نے اپنے وسائل گندم جوار روئی اون اور لکڑی سے پورے کی تو غلط اور اون سوت اور لکڑی چار چیزیں اس کی بنیادی ضروریات کے بارے میں اگر آج کے انسان کا دار و مدار ان چیزوں پر ہوتا تو آج کے انسان بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں. سوت زمین کا سب کو کپڑے مہیا نہیں کر سکتا اون گرم کپڑے مہیا نہیں کر سکتی زمین کا چمڑا سب کو جوتے نہیں پہنا سکتا تھا پٹرول جب نکلا اس انسان کے کپڑوں کی جوتوں کی ضرورتیں تولائی کی ضرورتیں ساری پوری کر دی تو یہ انسان کا علم ہے اللہ مادہ مرسما تو جس میں زمین سے اپنی ضروریات پورا کرتا ہے اب یہ ہے کہ اگر انسان کی پاس بہت زیادہ معاشی مسائل ہوں لیکن انسان رحانی جہاز سے بنے ہوا نہ ہو یہ بگڑا ہوا انسان ہو انصاف کی جگہ اس کے, اس کے اس میں ظلم ہو اور نرجی کی جگہ اس کے اندر غصہ ہو اور خیرخائی کی جگہ بجائے اس کے پاس بدخائی ہو اور ابدردی کے بجائے اس کے اندر جو ہو تو یہ انسان اپنے لیے مصیبت کا ذریعہ سب کے لیے مصیبت کا ذریعہ اپنے اپنے آپ کے لیے اپنے گھر کے لیے جہنم اپنے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے اپنے ادارے کو جہنم بنا دیتا ہے اپنے ملک کو جہنم بنا دیتا ہے لہذا اس کو ایک دوسری چیز کی ضرورت تھی وہ اس کی روحانی ضرورت تھی کہ اس کی روحانی تربیت کی جائے اور اس کو ان صفات سے مزین کیا جائے جو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی روحانی ضرورت کے لیے پھر میں نے علی عکایت پڑھی تھی اس کے لیے اللہ سبارک و تعالیٰ نے اگلا نظام بنایا جو نظام ہدایت ہے وہ اسے فرمایا گیا بھائی مایا تیر نے تو ملنی ہدن امن طبیہ ہدایا ملا حکن علیہ ملام الدن پیر انسان اعظم الزام الدین پروکاشتے ہی ساتھ ان کے ذائقہ کا نظام بھیجا گیا ان سے کہا گیا کہ پھر جب تم میں سے کوئی میرے ذائقے کے نظام کی پیروی کرے گا اعتبار کرے گا اسے بھی لے گا تو اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا قرآن پاک جو ہے یہ بہت عجیب کتاب ہے یہ ایک لفظ میں فلسفہ نفس نفسیات کے دفتروں کے دفتروں کو سمیٹتا ہے اسے لس پر اگر فلسبہ باز کرے تو اس کو کتابیں لکھنی پڑتی یعنی ہاں انسان کے مسائل کے حل میں دو باتوں متذکرہ کیا جس سے ہدایت کی کر رہی تھی اس کو کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا ساری ترقیاں ساری ضرورتیں سارے وسائل سب کو جمع کرنے کے بعد ہم ان سے دو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں غم اور خوف سے نجات ہے سارے وسائل میرے پاس ہیں لیکن مجھے غم لگا ہوا ہے اسی طرح پر مجھے پرشانی میں الجھا ہوا ہوں اور میں خوف میں جو ہے جھگڑا ہوا ہوں وہ سارے وسائل ہو گئے تھے آدمی کسی کام کے نہیں ہوتے تو عجیب اس کے مسلوب اور تصیب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو غم اور خوف نہیں ہوگا یعنی اس کے سارے مسائل حل ہو چکے ہوں گے جب غم اور خوجی سدھان کو نہ ہو جو غم سے فارغ ہو گیا جو خوف سے ہو گیا تو تبھی ہوتا ہے جب سارے مسائل انسان کے ہر ہوں بجائے یہ کہ اس کے اقتصادی مسائل معاشی مسائل سیاسی مسائل ملکی مسائل صحت کے مسائل ایک ایک کو تذکرہ کر کے ترنے پاک اس کو جواب دیتا اسے سب کو سمجھ کر دو لفظ ملا کر اس کو جواب دے دیے کہ وہ غم و خوف سے خالی ہو گئے جس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو لہذا خیال گیا تمہارے معاشی نظام سے بندوبست کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ تمہاری ہدایت کے نظام سے بندوبست کیا ہم نے اور پھر کے لیے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انبیاء علیہ صلاح اسلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کی ہر معاشرے کی جو واحد مثالی اور معیاری شخصیت ہوتی ہے وہ اس غور کا بھی ہوتا ہے پاک کہہ رہا ہے کہ چھ لاکھ انسانوں کے لیے ہم نے یو علیہ السلام کو بھیجا حکومت کی آبادیاں کم ہوتی تھیں اب لوگی جو ہوتا ہے اس معاشرے کا سب سے زیادہ صحت مند آدمی ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہوتا ہے سب سے زیادہ اور متقی خاندان کا آدمی ہوتا ہے اگلی لحاظ سے سب میں فوقیت والا ہوتا ہے قوت فیصلہ میں سب سے فوقیت والا ہوتا ہے اصل زیادہ اس حالت قوت فیصلہ شجاعت بہادری سب میں اے ون ہوتا ہے یہ آیت حضور پاکستور کے بارے میں کہہ رہی ہے نقل ربیق عمر افلاثہ سلوم اے تمہارے مکہ حضور کی طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کیا آپ کہیں اے تمہارے مکہ میں نے تمہارے درمیان ایک دراز گزارا ہے اس میں تم نے مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے مجھے دیکھا ہے تو کیا اور سالہ دور پر نظر کر کے تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ میں ساری عمر کوئی غیر معیاری بات نہیں کی تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں تو اب یہ مسئلہ سنا معاشرے کے ون صلی اللہ علیہ وسلم حضورت علاوہ باقی ساری خصوصیوں کہ میں کہا کہ میں تھوڑی سی بات بھی معیاری معیار بتا دوں اور کرنا پہلوان تھا وہ آیا ہر ایک کو اپنے پشیش سے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ لیکن میرا پہلے وہی دانشور ہے روکانا کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا پوتا تو روکانا کا پوتا ایسا پہلوان تھا کہ گھوڑے پر جھپٹتا تھا اور اپنے گورانوں سے گھوڑے کو دباتا تھا تو اس کی پستیاں پستیاں توڑ کر اس کا پیٹ پھاڑ دیتا تھا یہ ناجویز والے محسوس کرنا تھا تو اس کا بعد کیسا ہوگا دادا در کیسا ہوگا بڑا پہلوان اس سے آ کر اگر آپ کچھ نہیں لڑیں اور مجھے پچھاڑ دیں میں اسلام قبول کر لوں گا کیا ہو وہ آیا دو ہاتھ ہوئے سمجھ نہیں آئی نے کیسے پچھاڑ دیا دوسرا راؤنڈ ہونا چاہیے میں دوسرا کام کروں دوسرا راؤنڈ نے کیا اس نے آپ نے پچھاڑ دیا اس نے میں تبدیل نہیں سمجھا آپ نے کیسے پچھاڑ دیا پہلوانوں کے دو پیچ ہوتے ہیں نے پھر پچھاڑ دیا تو اس نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ امبیال ہے مسلاد اسلام بدنی ذہنی ہر قوت کے لحاظ سے وہ اس معاشرے کا معیار ہوتے ہیں ان سے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے اب اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کی جو یہ گروہ انبیاء ہے اس میں پانچ ہیں وہ ار الازم رسول ہیں پانچ بہت معیاری شخصیات ہیں ان میں حمب پر ہیں تیسرف پر نورم ہے اور پانچ نمبر پر حضور صلی اللہ جی پانچ نمبر پر حضو صلی اللہ دوسرے نمبر پر نورم پانچ نمبر پر اگر سننا تین سو تیرہ جو ہے وہ رسول ہیں تین سو تیرہ کا بڑا پتہ ہے تین سو تیرہ رسول ہیں رسول کہتے ہیں جو نئی کتاب نئی شریعت لے کر آئے اور باقی اگلا لاکھ چوبیس ہزار میں تین سو اٹھارہ کو نکالتے ہوئے باقی انبیاء ہیں موسل اسلام رسول ہیں ان کی پیروی میں ستر ہزار امبیا ہیں اور خوراک جو ہے یہ بہت شری رضولی اسلام سے پہلے ستر ہزار ابیال علیہ وسلام یہ مسلسل کی حریف پوش کے لیے آئے اب اس میں سب سے آخری اور سب سے برقرو اور کوفیت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نمان ہمارا مکمل ہوا دوسرے پرہم آتے ہیں آپ کی آمد آمد کا چرچا کہ آپ کے آنے سے پہلے عالم انسانیت میں کیسے آپ کا چرچا تھا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے آگے اس بات کی مشارت نہ دی ہو خوشخبری نہ دی ہو کہ میرے بعد اور پیغمبر بھی آئیں گے اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جتنی کتابیں آتی تھیں وہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ تم, تم ایمان لاؤ گے اس پیغمبر پر اور ایمان لاؤ گے من قبل کے سے پہلے پیغمبروں پر اور ایمان لاؤ گے من بعد اس کے بعد کے پیغمبروں پر تو میں نے قبل بادل کی ساری کتابیں پڑھتا تھا یہاں یعنی تک جب قرآن آزاد ہوا تو میں نے قبل رہ گیا میں باد ختم ہو گیا پھر میں باد نہیں آئے گا پچیس سے قبر پر مزید میں میرے قبل کھایا ہوا ہے پہلے پیغمبر کا لیکن میں بعد نہیں آیا ہوا کہ آپ کے پاس پھر نبوت نہیں تھی یہاں نبوت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور یہ ہر پیغمبر نے اس بات کی دی ہے کہ میرے آنے, اور آنے والا ہے انجیل میں سو سے زیادہ جگہ پر آپ کی بشارت تھی اور آپ کی انجیلیں جو زمین پر باقی رہ گئی ہیں وہ انجیلے لوکس انجیلے بتی انجیلی روہنا اور انجیل بدنواس پانچ سو صدی اسکیم میں پانچ سو ستر کے قریب حضرت سر کی پیدائش ہے ساڑھے پانچ سو عیسوی میں انجلی برن کو ناپیش کیا گیا یہاں تک کہ گزشتہ پانچ سالوں میں انجلی بر سپین کی ایک لائبریری سے اسپینش لینگویج میں ملی اور اس میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پیش آمدنی پیشنگوئی تھی پھر نے کہا کہ انہوں نے کو کتاب لکھی ہے اور اسپینش میں ترجمہ کرا کے وہاں رکھ تھی اتفاقہ چند سال بعد اینٹی کی لیبری سے دوسری کتاب ملی جو اٹیجن لینگویج میں تھی اس کو ٹرانسلائٹ کیا گیا انگریزی میں تو وہ بھی بین ہی سپین والی نسخے کی طرح اس میں آپ کی آنے کی پیشن گوئیاں تھیں متی اور لوپس میں البرمباد میں جو ہے انہوں نے ان کو ہٹا دیا بہرحال ان باقی ضلعوں میں بھی ایک جگہ پر اشاراتن یہ بات ابھی بھی ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ میں اس چاہیے کو بیان کر رہا ہوں لیکن پوری سچائی بیان کرنے کے لیے میرے بعد ایک اور آئے گا. یہ جو ابھی جو دوسری جگہ ہے ان کی چالو مستی اور لوکل سو براباد مستی لوکوس اور گھڑنا اور اور ان میں ابھی تک یہ ہے لیکن واضح نہیں ہے لیکن اس کا اشارہ ہے ابھی بھی اور تو رات کے تو رات کا ایک سیپٹر ہے اس کا ترجمہ ہے اس کے سنا اس تو شیرمان نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا چور پر چمکا شہید پر ظاہر ہوا اور کوئل فاران کی چوٹیوں سے دس ہزار خودشیوں کا دشکن لیے ہوئے آسین شریعت کے ساتھ اترا تو کوے سور مسلم خان کا پہاڑ ہے اور کوئے شہید جو ہے سات ہے نمبر ہے ان کا پہاڑ ہے اور کوئے فاران سلسلہ فا... فاران جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا اس پاس جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ فاران اور فتح مکہ کا پر جو تھا وہ دس ہزار کا تھا اور آسین شریعت روشن چمکدار شریعت اس کو آپ لے کر آئے ابھی تک تورات میں یہ پیشن گڑی موجود ہے ویدوں کے بارے میں لوگ معلومات بہت کم تھی وید صرف ان کے پڑھتے موقع سے جدید تاخیر کی دنیا جبائیک ہر چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے بلکہ آج کی دنیا تو کہہ رہی ہے کہ ہر چیز آپ کی جو ریسرچ پر پیش کی جائے گی اگر ریسرچ کا جو کرائٹیریا ہے اس کو پوری کر رہی ہے تو تب تک سبلٹی ہے یہ قابل اعتبار ہے اور اگر آج کی ریسرچ کا وہ جواب نہیں دے رہی ہے تو اس پہ تو سبلٹی تو نہیں ہے تو اس دور میں ویدوں پر ریسرچ ہوئی بنارس کے پروفیسر نے ویدوں پر ریسرچ کی اس نے نکالی وید سے وقت میں یہ شاید ہوئی ہے میرے پاس کٹنگ ہے اس وقت دکھایا کہ وید میں وید کی بارت ہے کہ جگت گرو آئے گا یعنی آلمی پیغمبر جگت گرو آئے گا جس کے ماں اور جس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا اور ماں کا نام سو مان ہوگا اور اس کو خداون اے غار میں تعلیم دے گا اور کی گھوڑے پر وہ بیٹھ کر ساری کائنات کی سیر کرے گا اور اس کے فرکار جو ہے وہ نیزے اور, نیزے اور تلواروں کا سلیہ استعمال کریں گے تو وشنو بھگت جو ہے یہ سنت گڑھ کلفل کہتے ہیں بغت کہتے بندہ خاص بندہ اور وشنو کہتے ہیں خدا وشنو بھگت اس اربی میں کرے ابد اللہ وشنو بھگت ہے عبداللہ, بغت عبداللہ اور سو مانو امن پائی ہوئی عورت جو اللہ صاحب اخنام آمینا امن پائی ہوئی عورت تو سو مان کے نام سے اللہ تعالیٰ غار میں ان کو علم سکھائے گا یہ غار ہرا ہے جس میں آپ نے نبوز کے پہلے مراقبہ کیا ہے اور عبادت سے اور بڑی دن بڑے پر بٹھا کر کائنات کی سیرت رہے گا یہ آپ کا مہراج کا سبر ہے جس ندی کے آپ آسمانوں پر گئے کو رات پر سوار ہو کر جو کی گھوڑا ہے تو وید میں دوسرا حالانہ ہے کہ ایک جگت گرو آئے گا جس کی پیدائش ڈالی پہ دنچڑے ہوگی اس کی شادی ایک بہت مالدار عورت سے ہوگی اس, اس کی شادی سومنی سے ہوگی تو ڈھائی پید چڑھے یا دن چڑھنے کا ڈھائی گھنٹے گزر گئے سعودی جی عرب کا جو وقت ہے اس سے پاکستان کا دو گھنٹے کا فرق ہے اور ہندوستان کا ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے جو اویدھ کا سرزمین ہے وہ ہندوستان ہے تو صبح سادت کا آپ کی پیدائش ہوئی ہے جس کا پانچ سو بساد تھی ہندوستان میں ڈھائی گھنٹے سے بساتے سے تھے گزر چکے تھے کیونکہ اس کی شادی بہت ماکدار عورت سے ہوگی خرید گا رضلا کرنا اتنی مقدار عورت ہے کہ مکہ کرما کی پچاس فیصد مالیت کی اکیلی اکیری خرید رضی اللہ کرنا تھی اور اس کی شادی سونی سے ہوگی سونی سنسکرت کا لفظ ہے اس کارویج کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے آئے شاہ یہ تاریم لکھی ہوئی ہیں ایک حدیث میں آئے حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں میں ایک حدیث کو سنا ہوں ایک ساتھی ہے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام کا ظہر بھی نہیں ہوا تھا حقوق صحیح نمود کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا تو کہتے میں یمن کے بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس کے دربار میں ایک تصویر لگی ہوئی اس طرح آپ سے پیسز کی سی جو تصویر تھی تو میں نے ایسے لوگوں سے پوچھا یہ تصویر کیسی یہ تصویر نبی آسر زبان کی ہے کیا میں نے اس کے قریب کیا میں نے غور سے دیکھا تو وہ تو ہمارے بھائی محمد کی تصویر تھی صلی اللہ صاحب کیا میں بڑی دیکھا پھر میں نے کہا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے ہم میں کہا کہ ہاتھ نبی کے بعد اس نبی آیا کرتا ہے اس نبی کے بعد تو نبی نہیں آئے گا اس کے بعد خلیفہ ہوگا اور پیچھے اس کا خلیفہ کھڑا ہے تو, تو کہتے کے میں تصویر کو گھوڑ سکے تھا تم تو میرے بھائی وقت کی تصویر تھی تو کہتے یہ آپ کہ ربوز کے نام سے پہلے یمن کے بادشاہ کے دربار میں اس بار چیز کو میں اپنی طور پر دیکھ کر آیا ہوں جس وقت کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے یہ اب روم کے دربار میں گئے ہیں تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے خزانے سے جو ایک خاص بڑی سندوکچی ہے نوازرات کی انٹریگس کی وہ نکال کر لاؤ گے کیا وہ نکال کر لائے گی رکھے گی تو اس کو اس نے کھوڑا ہو ایک اس میں سے نکالتا تھا ریشمی کپڑا نکالتا تھا اس اور اس کے اوپر کسی کا کاری سے بنی ہوئی تو تصویر نکالی اس نے کہ اس کی تصویر ہم نے کہا تو نہیں جان کر سکا پھر اس نے کہا یہ تصویر کس کی ہے تو نہیں جان کر سکا یہ عیسل کی تصویر, تصویر نکالی تو سامنے کی امی کو کہا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ کی تصویر ہے تو نے میں نے جان بوجھ کر عیسل امام کو پہلے نکالا ہے اور اس کو بعد میں نکالا ہے کیوں کہ اگر میں پہلے عیسل احسان کو نکالتا تو پھر تم واضح طور پر یہ آخری کے طور پر اس کو کہتے ہیں تو ان کو پہلے نکالا ہے اس کو ٹچ کرنے کے لیے اس طور پر تم نے نہیں جانتے ہیں اور اس کو تم نے واضح طور پر بتا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بھی آپ کے یہاں کیا چیز کہاں سے آ گئی انہوں نے کہا ہمارے شاہی نوازرات میں جینے ہیں کہ آزم علام نے اللہ تعالیٰ کا سوال کیا کہ یا اللہ میرے نسل میں جو پگمبر آنے والے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کو جن سے چیز دلی ہے اور یہ ہمارے شاہی خزانے میں ہے اب یہ کا وہ جو نوادرات ہیں ان کے ویٹیکان سٹی میں اٹلی میں جو پاپ کا مطلب ہے ویٹیکان سٹی تو کوئی ویٹیکان کی تحقیقات کرے ہو سکتا ہے کہ اس کے کو بھی ابھی بھی نکالا جا سکتا ہو کیوں کئی چیزیں کے پاس ہوتی ہیں ان کو چھپا رکھتے ہیں نکالتے نہیں تو آپ کی آمد سے پہلے اتنا چرچا تھا آپ کا کہ لوگوں نے ان کے نجومیوں نے وہ دن وہ گڑی وہ پن پوائنٹ کی ہوئی تھی یہاں تک کہ جس صبح صادق کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے جو بھی مقام کروا میں شیخ وہ پھیل رہا تھا اس نے کہا آج کی رات کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبداللہ کے ہاں آج کی رات صبح سادت ایک بچہ پیدا ہوئے انہوں نے کہا کھایا سوس نبوت بڑی عیسائی سے ذکر کر بڑی اسماعیل میں چلے گی یہ اس موضوع کو جو میں نے بیان کیا اس پر بہت تحقیقات ہیں اس پر تقاریبیں ہیں کتابیں ہیں تو یہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کا چرچا مختلف مذاہب میں مختلف قوموں میں مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر ہوا اور ساری دنیا اس کے انتظار میں تھی اور کے بادشاہ کا میں تصورہ مکمل کرتے جاؤں جب اس کو دعوت دی گئی تو اس کو پانچ آ کرتے تھے کہ آپ نبی آخر زمان کا وقت کہہ رہی ہے عیسائیوں کو ہردو کو خطاب کرتے ہو یار پون حکمار یار پورا براہم تم اس کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اور انہوں نے جو تصاویر بنائی ہوئی تھی اتنے خط و خال آپ کے بیان ہوئے تھے کہ اس کو اس تصور سے کہاویر تصاویر تک بنا کر تیار <تصفح> <تک بنا تک تصفح> <تک تصفح> کی گئی تھی میڈیا ہے تو پردیوں کے کی عیسائیوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو خاص طور سے یوگیوں کو کہ تم جس کا مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو تم اس وقت کھڑے ہوا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تجھے اس دمی آخر زمان کا راستہ جس کی تیرے دربار میں بہت بڑی شان ہے ہماری اس مصیبت کو دور کا کیا تم یہ کیا کرتے تھے کہ کی نہیں کیا کرتے تھے تو واقعی کیا کرتے تھے تو اب جب تمہارے درمیان وہ آیا تو اس کو اب تم مان نہیں رہے ہو اس کو تم انکار کر رہے ہو اس کے بعد جو ہے تو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات آپ کی شخصیت کے بارے میں مسلمانوں کو چھوڑتے ہوئے دنیا کے کفر کی طرف آئے ہیں عیسائیوں نے کوئی تیس سال پہلے کتاب شائع کی ہے دنیا کے سو بڑے آدمی عیسائی نے شائع کی ہوئی اردو میں ترجمہ ہے والے میں ہے میں پہلے نمبر پر اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے دوسرے نمبر پر نوڈل کو لکھا ہے اور تیسرے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر السلام کو لکھا ہے تو اسے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ترتیب کیوں اختیار کی تو نے بتایا کہ میں بہت پرست آدمی ہوں میں نے کرائٹیریا رکھا تھا کہ کس آدمی نے کتنا زیادہ عالم انسانیت کو متاثر کیا ہے اور کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے یہ میرا کرائٹیریا تھا اس ججمنٹ پر جب میں نے شخصیات کو جج کیا ہے تو سب سے زیادہ مختصر کرنے والی شخصیت دنیا کے انسانوں کو وہ حضرت محمد صلی اللہ حسن کی تو اسے میں نے پہلے نمبر پر رکھا ہے تو دوسرے نمبر پر رکھا کہ نیوٹن جو ہے وہ ساری سائنس جدید سائنس کی بنیاد ہے اس کے جو جدید سائنس کی بنیاد پر ہیں تو اگر وہ ترقی جدید ترقی نہ ہوتی ہے نیوٹن کے لاز اس کی بنیاد نہ ہوتے دوسرا دنیا میں نے کیا ہے اسے اپنا جواب دیا ہے لیکن پہلے نمبر پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے اور یہ جو آئے میں نے پڑھی تھی لگا سبھی کی مماً میں افراد تاخیر ہوں اور یہ بات کہتے ہیں تمہارے درمیان میں نے ارس دراز گزارا ہے اس عرصہ دراز میں اس معاشرے میں نے آپ کی شخصیت کا لوہا مانا ہے اور نومبر شخصیت سے جو انہوں نے جو سخت جنگ کے بدگانے پیش آئی حجصر کو رکھنے کی دی. اس کا فیصلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی. تو اس فیصلے نے آپ کو ابو جا ابو سفیان اتبا شیبہ ولید سارے سرداروں پر آپ کو حوقیت دلوائی کہ ایک نومبر تیس سالہ نوجوان جو کہ اتنے بڑے کرانڈیل سردار کے ساری دنیا میں کا ڈنکا بچتا تھا اور جو کہ اس کے روم اور ایران کے وفتوں میں جاتے تھے اور درباروں میں جا کر بات کرتے تھے ان پر آپ کے فیصلے کو پوکیے چکی اور اس وقت آپ نبوت کا نبوت آپ کو دی گئی اور وہ اتنا عجیب واقعہ تھا غار ہلاکا کہ اس کے بعد آپ انتہائی شراب کے حال میں آئے ہیں حضرت خزیر قبرہ جلد نے تذکرہ کیا ہے تو نے کہا کہ آپ اللہ کبھی ہاتھ نہیں کرے گا کیونکہ ہو کہ آپ ویواہوں کو یتیموں کو غریبوں کو محتاجوں کو بیاسر لوگوں کو سارا دیتے ہیں اگر خزیر قبر ضلع نے آپ کی ساری ان کارناموں کو یاد کیا ہے جو آپ کر رہے تھے کیسے کام کرنے والا آدمی اس کو اللہ طور ضائع کرتے یہ کبھی نہیں ہوگا اس کے بعد ہمیں یاد ہے بھاجپا جی تو کوران کو مجھے یاد کرتے تھے تو آپ یہاں پہ محسوس آتے تھے کہ سخت وقت میں اس نے مجھے سارا دیا تو یہ عام طور پر یہ ہمارے بھاشتے میں کے بھاشتے میں یہ بات اس ہیں نا کہ آدمی کی بیوی کبھی اس کی دوری کو مانتی اس طرح لذیذہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہ میں پوچھے بات بات مانتی نہیں اس میں متأثر کروں تو اڑتے ہوئے اپنے گھر پر آ گئے تو جب نیچے وہ اتر تو بیوی نے کہا کہ سے بزرگ کہتا ہے بزرگ تو آج میں نے دیکھا جو آپ میں رہا تھا میں کہا تم نے کہا وہ تو نہیں تھا غسول ہے لیکن آپ کی یہ بوائیں آپ کی بیوی کی طرف سے ہوئی آپ کی ایسے کب ہو سکتا ہے کیا کہ آپ یہ سفار ہے یہ خصوصیات ہے اور ان خصوصیات والے آدمی کو اللہ سے پارک کر ضائع کریں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اب آپ کی تعلیمات ہیں تعلیمات آپ کی قرآن کی شکل میں ہے اور قرآن پاک جو ہے یہ عربی کی کتاب ہے اور اس نے ایک سورہ بقرہ میں اس نے ایک آئے بیان کی ہے ان تم تم کی رئی بن مزت نام لاحت دینا فخر سر بدھ اشواد مندم من ساتھی لمبلو ہرگ تفہلو فتح نارتی ی ہندا سو جائے اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جیسے ہم نے نظر کیا اپنے بندے کی طرح تو اس کی طرح کی ایک سروت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے مائکیوں کو بھی پلا کر لاؤ وہ آپ جنوں میں سے انسانوں میں سے ہو سب کو لاؤ اور سارے کے سارے کوشش کریں اور ایک سروس بنا کر لے آئیں تو پھر بات ہوگی لیکن ہم کو بتا ہی رہتے تم اس کو نہیں کر سکو ہے. اور سواری پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کر سکو تم کوئی چری بکڑے کر نہیں سکتے اور سواری پیدا نہیں ہو سکتا اس کو کر سکو تو تو لہذا جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر تم ڈرو اس ہاتھ سے جو کہ اس قرآن کے نہ ماننے کی وجہ سے تم پڑھانے والی میں خبر میڈیکل کالج کے درجی عالم درس دے رہا تھا اس نے عایت آئی کہ آپ کو اس بات کو ماننا چاہیے کیوں گی پرانے قرآن کہنا ہے تو طلبا کو وہ شرتی بھی ہوتے ہیں اور زہین بھی ہوتے ہیں تو نے طلباء ہم بالکل مانتے ہیں قرآن باغ نے خاص بالکل قرآن مانتے ہیں لیکن ایک کافر کہے کہ صرف قرآن بات ہم ہاں اس کو ماننا ہے یہ تو کوئی لجیکت بات نہ ہوئی میری صاحب کے پاس کیا جواب ہے میں نے کہا سر وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں میں غور کروں گا میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ اور پھر کسی وقت میں آپ کو جواب دوں گا میرا ٹھیک ہے شاید ایجنسی میں بیٹھا ہوا تھا سو رہی بات اس نے میرے ذہن میں کون سی فلش کی فلش ہوئی انہوں نے بس کیا بات کا جواب ہو گیا ان کے کیا جواب ہے میں نے کہا دیکھیں اس آیت سے پہلے دوسری آیت ہے وہی آئے میں نے دھیان کیونکہ نظر نہ کہ اگر تم اس چیز میں بارے میں شکل ہو جس نے ہم نے بندے کو نظر ہے تو اسی لیے اس کے مقابلے کی ایک شروع لے کر آ جائیں تو میں نے ہم سے کہا کہ یہ جو چیلنج ہے یہ ریکارڈ پر ہے فاطر داس 1425 ہنڈریڈ 1426 فائیو ایئرس سال سے یہ چیلنج دنیا کے بارڈ پر لکھا ہوا لگا ہوا ہے اور چودہ سو چھبیس سال سے اس کا جواب کو دی دے سکتا تو لہذا قرآن اس آیت کے بعد اگلے برہم ہدایت کے ملازمین قرآن اس کے بعد بیان کی ہیں اس چیلنج کے بعد بیان کی اس چیلنج سے گزرنے کے بعد پاک اس بات کو بیان کر رہا ہے تو اس اعلان کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس چیلنج کا جواب نہ ہونے کے بعد اب میں جو بیگ کہہ رہا ہوں وہ ماننی پڑے گی اس کا انسان کرنا چاہتے ہیں اور اس چیلنج کا جواب جو چیلنج کا جواب دیتے اسی بات کی ویلڈیٹی ہوگی اس کی بات کا وزن ہوگا جب چیلنج کا جواب نہ ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کہ سارا عالم انسانیت قرآن بات میں آ کے سرمگون ہو گیا ہتھیار ڈال گیا تو جنگ میں جانے جنگ میں فوجی ہتھیار ڈال دیتا ہے اس کے بعد اس کو مذاکرات کی اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی ہے اب اس کو بطور قیدی حوالے ہونا ہوتا ہے کہ اس کو اب جو بات پہ ٹریڈ کی جائے گی اس کو اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ ہتھیار ڈالا ہوا کہ مفادی طالب سارا عالم انسانیت آپ کی تعلیمات جو قرآن کی شکل میں ہیں اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے اور ابھی تک جواب نہیں دے سکے آپ والے بات بعد وہ کیا بات ہے جس کو جو عالم انسانیت نہیں بتا سکتے اس, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مختصر تب ترین پر الفاظ میں اہم ترین اور وسیع مضامین کو اس سے سمیٹا ہوا ہے اس سے کم الفاظ کو نہیں سکتا ہے آرمی معاشرہ کے خوبصورت ترین الفاظ جو تھے اس کا انتخاب ہے اس کہ کوئی ادیب کوئی دانشور کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بڑا اس اس سے اچھا لفظ میں یا لا سکتا ہوں تو اس کے الفاظ کو سناؤ اس کے مضامین کی ورائٹی اور تنوع بات سے فورن پاک کہہ رہا ہے اتنی وہ بڑی کتاب ہے جس میں کتنے مظامین کو بیان کیا گیا ہے رپیٹ کیا گیا ہے اور وہ بنے پاک اپنی اقادی پر ایک بات کہہ رہا ہے کہ اتنی باتوں کو بیان کیا گیا اور ان کو جو ہے ہم نے بار والوں کو دوہرایا ہے اتنی بڑی کتاب میں کسی جگہ کوئی کمزوری اور کوئی لا کوئی کمزوری کوئی کوئی غلطی جان کرڈکشن آ رہا ہے دو باتوں میں نہیں ہٹا سکتے ہو ورنہ کام یہ سیچ کرتا ہے ہر ایک آدمی کا نمبر کا بند ہے ہم سارے کے نہ کر ہیں پوری اسٹیج میں اور سب کی بار کی کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے کنٹرورسیز آ جا جاتی ہے اختلاف آ جاتا ہے اور پورا ویکن زامین کو بیان کر رہا ہے اس کو دیکھے تو کسی جگہ اس کی جائے تو اس کنٹراورسی کنٹرڈکشن کا اختلاف سانا کسی جگہ نہیں آ رہا واقعہ اس وقت کے اربوں کا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں نبی سے شاعر گزرا ہے جو کہ دنیا عرب کا مانا ہوا ایک نمبر کا شاعر تھا اس کی شاعری کا وہ اس طرح بیان کیا ہے تاریخ نے کہ اس کے دشمن اس کو قتل کرنے کے لیے لے گئے پر وہ اس تھا سے قتل کرتے تھے تو آدمی کو کہتے ہیں تیرا کوئی ارمان ہوا تو اس پورا کر لیں اس کہا کہ آپ کا کوئی ارمان کوئی حصیت ہے انہیں بس غرض کوئی اور ماں نے بھی مصیبت نہیں ہے آپ ہمارے گھر کی طرف سے گزریں گے اور وہاں ایک شہر پڑھ دینا ان نا باقی لڑکی لڑکیوں تمہارا ماں جدید کی بڑکی ہے بیٹا کوئی نہیں تو یہ چلے گئے آدمی خطر کر گئے ارب وادی ایک بڑے پابند ہیں انہوں نے واضح پورا کرنا چاہا گھر کے پاس سے گزر گیا باپ کو ماں جب یہ بات کی لڑکیاں چیزتی اور دوڑتی گھر سے نکری اور انہیں پکڑا چمک کی ان کا کو اور نے بعض لگائیے ہمارے بات کے قاتل ہیں جیسے قاتل ہیں انہوں نے لکھا یار ان کا لبیت میں باہم کہ لبیت کی بیٹی ہو تمہارا با کہ یہ ایک شہر کا مشرا ہے اس کے ساتھ دوسرا مشرا ہم نے لگایا قتلنا والا والا قتلنا تھا وہ سامنے ادرک گئے اور قاتل تمہیں مل گئے کہتے ہیں کسی شاعر اس سے زیادہ زدہ شاید اس سے زیادہ موزوں اگر کوئی اس پر دوسرا مسئلہ لگ سکتا ہے تو آپ نے رکھنے کو چھوڑ دیں اور اگر نہیں لگتا ہے تو پھر یہ ہمارے باپ کے قاتل ہیں وہ جو جیوری جھیل کی شاعروں ہوں گے میں بات پیش کی گئی سب شاعروں نے کہا کہ بات یہ اس مسئرے پر اس سے بہتر مسئلہ نہیں لے یہ شاعرانہ کمال سو دبی سی بیٹیوں کا تھا کہ ان کے دور کی سپریم کورٹ سے انہوں نے ڈسیزن لیا کہ ہماری شاعری اتنی معیاری ہے کہ اس کی معیار کی شاعری ہو نہیں سکتی ان کا باپ کتنے درجے کا شاعر ہوگا اس کی بہت سے پہلے واقعہ ہے اور میں طریقہ تھا کہ وہ جو کوئی خاص کلام شاعری کا ہوتا تھا اس کو بیتلا شریف کے دروازے پر لکھتے تھے لٹکا دیتے تھے یہ اس بات کا چیلج ہوتا تھا کہ ساری دنیا جب ہاتھ پر آئے گی تو اس کے جلال جواب میں کلام پیش کرے گی اس کے جواب میں دو سال کلام پیش کرتا تھا پھر وہ جول میں جاتا تھا وہ کلام اس پر فیصلہ ہوتا تھا پھر, پھر, پھر اس کو ہٹا کر اس کو لگایا جاتا تھا کہ پچھلے سال کا وہ تھا ماسٹر پیس اس سال کی یہ ماسٹر پیس جگہ ہو جائے اس کو کرا سکتا وہ وہ لگا رہتا تھا تو اس وہ قانون کے تحت انہوں پاک کی ہے تین تین کل کو سر یہ شریف کے دروازے پر لگائے گی تو سب لوگ ہیں لدید کے پاس کرے اس جواب کرو تم دنیا عرب کے شاعر ہو تو اسے بڑا غور کیا کیا اس نے کہا کہ ان کو سر نہ کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں تھی آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بڑی شخصیت ہے بڑا سال فرانس میں انتظار سینٹر تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب آ, ہم نے ایک بات بار بلایا تھا تمہارا بیٹ ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے نے کہا کہ میں فرانس پہ, میں میں اخبار میں دیکھا کہ فرانس کے موسیقار مسلمان ہوئے ہیں موسیقار کے قائدہ ہیں تو مسلمان ہوئے بڑے جی بڑے شوق کرنے کا یہاں کے کوئی پروفیسر ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوتے کوئی دانشور ہوتے کوئی انجینئر ہوتے اگر وہ مسلمان ہوئے ہوتے کچھ بات یہ موسیقار کیسے مسلمان ہوتے کہ میرے ملا مجھ انہوں نے کہا جی ہم گزر رہے تھے بازار میں اور ایک کلام پڑھا جا رہا تھا بڑا سریلا بڑا میٹھا کلام تھا تو ہم تو موسیقار ہیں ہم نے سنا اس کو ہم نے اس کا کیسے لے لیا کیونکہ ہم موسیقار ہیں جو کلام ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ دن بجاتے ہیں ساز بجاتے ہیں کہ جس کو ہم لے کر آئے اس کے ساتھ ہم ساز بجائے لیکن ہمارے سازوں کو کسی دن میں ہو نہ آ سکا میرے بڑی حضرت ہوئی کہ کلام میں ترگم ہے اور اس کے اندر جو ہے مٹھاس ہے ہلاوت ہے لیکن موسیقی کے سولوں پر نہیں آ رہا تو پھر کہ وہ موسیقی کے بارہ اصول ہے نا پنجابی بارہ جو وہ پکے رہ گئے پنجا جی بیروی ہے ٹھامری ہے بلاول ہے دیپک ہے بلہار ہے اور جو کلام جو ہوتا ہے بارہ جو زدہ ماہر ہوتا دو کو ہو ملا کر بجا سکتا ہے جو اور ماہر ہوتا تین جو ملا کر بجاتے ہیں تو پھر سے کو ہوگا کہ آپ نے کس قسم میں ہے کتنے سلو سے گرمی کر ہے کس طرح گھبڑی ہے تو ایک خیال ہوا کہ ہم جائیں اس آدمی کے پاس جائیں جس کا کلام ہے تو وہ ہم اٹھا دیں پھر ہم جائیں گے تو یہ کہتے ہیں ہم نے جب معلوم کیا تھا آدمی کی کا کلام نہیں تو کہتے ہمارا دل نے اس بات کو مانا کہ وہاں کا کلام نہیں ہے اگر یہ آدمی کا کلام ہوتا تو ہم اس کو ضرور سازت ہو جا سکتے کہ اس بات پر ہم سمان ہیں تو یہ آپ کی تعلیمات کی ہے کوئی وہ حیثیت بوگ جو اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا اس سے بعد اس کے مضامین کی طرف آئے اس سے انسان کی شخصی انفرادی زندگی سے لے کر اس کی اجتماعی زندگی عالمی زندگی اور اس کی سیاسی زندگی اس کے جنگ و صلاح اس کے گدی نظام ساری باتوں پر بات کی ہوئی ہے اور حیرت انگیز اس بات سے جو آدمی جانے شو کو دیکھے تو وہ اب دیکھنے والے آدمی کو اندازہ ہوگا کہ کسی ایسی یونیورسٹی سے نکلی کتاب ہے جس سے کہ کوئی سو شو میں کام کر رہے تھے اور انہیں پچاس سال گولڈن جیبلی بنا کر اس نے ڈاکٹریٹ کے کوئی ایک ہزار آدمی نکالے ہیں اور سب کا کہیں اس کے کریں تو تب کہیں یہ کتاب وجود میں جو ہر ایک آدمی اپنے اپنے الفظوں کو شوق کے مطابق کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو جو پڑھتا ہوں میں بلا نشی سے میں مجھے تسلی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے میں کل لباس کو پڑھتا ہوں اس کی جو طلاق کے مضمون تک اس کی جو بات ہے اتنی عجیب ہے اتنی سائنٹیفک ہے اور اتنی زیادہ معاشرے کے مسائل حل کرنے والی ہے کہ آدمی اس پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ واقعی یہ انسان کا خلاف نہیں ہو سکتا یہ انسان سے برتر ہنسی کلام ہو سکتا ہے اور دوسرا اس کی بات, بات آئے آپ دنیا میں مایا ناز ہے منطق اور فلسفہ منطق کہتا ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے بات کرنے کا لاجیکل آرڈر آپ لوگوں نے سنا ہو جی؟ لاجیکل آرڈر وہ میں جب لڑکے جواب دیتے ہیں نا لڑکے سنا جی کہ چھ سوال کیا آپ نے کہ ڈسکرائب سی جنس تو کوئی یاد نگر کہ میں سکھا تھا لاجیکل جان کی جائے جان کی جائے منتقل بڑی چیز ہے اس کو بڑا فخر اور ناز ہے اس بات پر کہ بات کرنے کا طریقہ میں سکھاتا ہوں اس سے پہلے لازکل ہارڈ کہہ دیا منتقل بڑی بات ہے کس نا قسم کی اور کسی کلام کو کسی تاریخ کو کسی کتاب کو کسی علم کو جب منطق لے کر ڈائسیکٹ کرتا ہے تو اس کو اتنی بڑی چیز کو سفر بنا کر آپ کے سامنے پھینک دیتا ہے کہ یہ آپ کی کہی ہوئی بات ہے جو کہ منطق کے معیار پر سفر ہو رہی ہے لاجی تلاڈر سنی تو منطق والوں کے منطق کو پرانے پاک میں شکست دیے اور فلسفہ والے اور کے فلسفے کو ٹکرایا ہے اس نے اور اس کے سپار والے کے جو جنگ وصول کے اصول اس کے انٹرنیشنل ریلیشن عالمی تعلقات کے اصول یہ تو تھوڑی دیر کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی شان کے میں نے ایک دفعہ قرآن پاک درس شروع کیا ہے اس کو تیرہ سال میں مکمل کیا ہے تو یہ یہ ایک عجیب چیز ہے آپ کی تعلیمات ہیں وہ زندہ جاوید قیامت کے لیے تروخازہ سارے مسائل پڑھ کرنے والے ایک بات قرآن پاک کے بارے میں وہ میں کہتے چلوں قرآن پاک کی تعلیم اگرچہ ہدایت کی ایک کتاب ہے لیکن اس سے عجیب کائنات کے سائنسی مضامین پر انسان کے ساتھ کے سائنسی مضامین اور بات کی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہا ہے سورہ یاسین میں وہ شمس اتحی یہ مستقر اللہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے تو پتہ سی جو نظریہ تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ سائن صورت ہے یہ ساکن ہے اور سارے لوگ اس کو مانتے ہیں ساری دنیا میں یہ سورج صورت ساکن شاست میں زمین ڈوب گئی جس کے گرد تو اس آئس پر ایپر اعتراض کرتے تھے کہ ایک سورج ساکن ہے تو ہمارا پران کیا بخت کر رہا تو بات بات وغیرہ تو کہتے ہیں اس کی کوئی تشریح کریں اوسطے اپنی الفاظ میں کوئی بہت سے مانے ہوتے ہیں آپس مانے ہوتے ہیں کوئی معنی نکال کر اس, کو اس کو بیان کریں کہ یہ ساقت ہے یہ چل نہیں تمہارا کہا کہ یہ ایسے ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ چل رہا ہے اور ہم اس بات کو کبھی نہیں بدلیں گے جہاں تک یہ اسی صدی میں جب نئی تک سامنے آئیں تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ سورج اپنے نظام شمسی کو لے کر اپنی گلیکسی میں نامادی مندر کی طرف چل رہا ہے اس کو وہ ہونا وہ سائنسی نظریہ تو کمپیڈ ہوا مورد ہوا پہلے ساکل والا اور نیا اسے حرکت کرنے نظریہ آیا لے لے وہ بلندی تعالیٰ پرنے پاک اور جو جی جسا. پر اور پر نظریہ جو تھا وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا اور یہ ہمارے الباغ کی مہارت ہے کیونکہ ایک یقین پر اعتراض کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہے پرانے پاک امر اور منتخ فنصبا سائنس ہر لحاظ سے یہ سو پی سچی اس میں کوئی پوائنٹ زیرو زیرو ون کی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے یا الگ جس جگہ سائنس کا ساتھ ٹکراؤ اگر آئے گا تو اس میں اس بات کو لینا ہوگا کہ سائنس اپنی اپنی ترقیات کے سلسلہ اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے کوئی اس چیز کو پا لے جب اس نے اس کو پا لیا تو وہی بات کہی جو ہمیں مانگنے کے لیے یہ آپ کی تعلیمات ہیں اگلی بات آپ کی جدوجہد ہے کو آپ کی کئی سالہ جدوجہد ہے جو کہ تین درجوں میں منقسم ہے انفرادی دعوت اجتماعی دعوت اور عسکری دعوت ایک آدمی کو پہلے آپ نے ایگے آدمی میں کام کیا ہے یہاں تک کہ دس سال میں چالیس سال ہی مسلمان ہوئے ہیں کتنا سب آزما تو ہے اور اس میں آپ کے ساتھیوں کی ایسی پٹائیاں کی گئی ہیں آپ کے گھروں پر ڈالا گیا اور لو اعتفاقر کے بدنوں کو ڈالا گیا آپ کے سامنے ان کو شہید کیا گیا اور ہمیشہ کے لیے جو چیز دیرپا اور حقیقی رسلی ہوتی ہے وہ پرمن ہوا کرتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ پر امن کرتی ہے وہ اپنے تشدد سے چلتی ہے. جس چیز کو شدت کے ساتھ چلایا جا اور جس چیز کو امن و مانگ کو چھوڑ کر چلایا جا رہا یہ عقی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو سارا لینا پڑ رہا شدت کا آگے چلنے کی لیے اس لیے جس وقت کے مکمل آپ کے ساتھیوں کو تقادی جاری ہوتی تھی تو اس وقت یہ بھی قریش تھوڑی ہونے کی طرح لڑ سکتے تھے لیکن بات کیا کف سوئی تھی تم اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھو یعنی آپ نے پرومن لینا ہے آپ نے اپنے تشدد کو لے کر آگے بڑھنا ہے کیونکہ حق کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشدد سے پرومن طریقے سے آگے جا سکتا ہے اس کو تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں تک ہاتھ سے ہٹانے کے لیے آپ کو ماں کے ساتھی نے تین سال تک شادی وطالت میں قید کر رکھا گیا ابھی آپ جائیں تو بہت سفا مروا کی طرف سے اوے کو نکلیں تو آگے بڑا وسیع میدان ہی چھات ودیالیہ بے بازی تھی جس میں آپ کو رکھا گیا اور بائکاٹ کیا گیا اور تین سال تک کیا گیا صاحب احمران کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی تکلیفیں تو تھی یعنی جب بچے بھوک کے مارے روتے تھے بے بناتے تھے تو یہ پھر اپرداشت کرنے کے بعد قابل ایشی نہیں یہ سبر آزما دور کو آپ نے عزم تشدد سے اور پرمن طریقے سے کرتے کرتے آگے بڑھے اور یہ بات میں کیا کہتا ضرور کہ عام طور پر لوگ آپ خاص طور سے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور سیاسی لوگ کہتے ہیں انقلاب انقلاب انقلابی کرتی ریولیوشنری پیٹرن لیکن قرآن کی اور ریویوشن جذبے ہوتے ہیں وہ ریولیوشنری نہیں ہے وہ ریولیوشنری ہے ایولیشنری ایولیشن کرتے کرتے کرتے آپ پہنچے یہاں تک کہ جس وقت آپ دعوت دیتے تھے آپ بات کرتے تھے اور آپ جو کام کرتے تھے اور کو فار مارتے تھے پتنگ کرتے تھے تکلیف دیتے تھے تو اس کے بعد لیب بیٹھتے تھے کہتے یہ آدمی ٹھیک بات کر رہا یہ اس ویسے کام ہے لوگوں کے ذہن سے جوڑے جوڑ جاتے ہیں تاکہ اس بات کو مانیں اور یہاں تک کہ آپ نے اس چیز سے اپنے قائد اپنی تعلیمات کو اسی درجہ سے راس کیا آپ آگے آئے ہیں آپ کے جہاد کی طرف آئے لگا دو چار باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہو رہا ہے آپ کے جہاد کی طرف آئے کیا آپ کی دعوت حیثت اور عسکری ہے جہاد کی طرف آپ کیا آئے ہیں تو آپ کی جو غذبات ہیں اس میں نمائندہ جذبات میں ہیں وہ بدر عہد خندر اور فتح مکہ اور ہونین اور تبو یہ چھ نمائندہ ہیں بدر کی جنگ کہاں لڑی گئی ہے بدنی مروڑا کے پاس لڑی گئی ہے مطلب کہاں پر چڑھ کر آیا ہے جنگ لگ گئی ہے جنگی علاقہ نہیں پیدا کی جنگ کہاں لڑی گئی ہے بدنی مروا کے پاس چڑھے گئی ہے وہ کافر پر چڑھ کر آیا ہے آپ نہیں گئے آپ جنگ علاد نہیں پیدا کیے بدروہت ہوئی جنگ خدمت آ لڑی گئی ہے مجنم لوڑا کے پاس گئی ہے آپ اس زنگ پیدا نہیں کہ کافر چڑھ کرایا گئے اور اس سے حملہ کیے حملے کے جواب میں جب تین جہنگیں ہو گئی تو آپ نے آپ کے ساتھ نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں اگر ہم جس وقت تک ان کے مرکز کو فساد کے مرکز کو ختم نہیں کریں گے ہمارا کسی نہیں چھوڑتے چوتھی ہے وہ فتح مکہ فتح مکہ ہے فتح مکہ آپ کی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ گویا اس سے دنیا ایک پر سب مبول ہو گئی اور اسلام سپر پاور بن گیا اس جنگ میں کل چو چودہ آدمی مارے گئے ہیں اور اس جنگ کو جو آپ نے جیتا ہے وہ فوجیو استلاح ہے وہ ایک کہا کرتے ہیں کہ سکریسی آپ کا آپریشن جو ہے یہ کیو تو سکسس ہے سکریسی آپ کے آپریشن آپ کا آپریشن جتنا خفیہ ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا اب اخباروں میں آ جا وہ عجیب نے کہا تھا کہ میں اس برف ہندوستان کے بریگیڈیئر سے ملا ہوں جس میرے والد عجیب خان نے سنتا گھر کی جان کا سارا پلان خریدا تھا کہ ہم کیا کرتے بڑے الگ ایسے آلات پہ کر ہم خرید کرنا اور وہاں پر سمندر لگاتے ہیں تو ہم جل نہیں سکتے سیکریسی آپ سے آپریشن آپ نے مکہ مکرما سے لشکر روانہ کیا کسی کو نہیں پتا کہ کھان لے جا رہے ہیں ٹاپ سیکرٹ کے طور پر آپ نے اپنے چند آدمیوں کو بتایا لگائے جن سے بات سیکھنی جی. پہنچی اور راستے کی آپ نے یہ اسٹریٹجی رکھی کے راستے میں کوئی آدمی مکم کرما کی طرف جا رہا ہے اور اس کو گرفتار کیا جائے کو اپنے ساتھ کر دیا جائے کھلائیں پلائیں ساتھ چلائیں ہمارا کافلا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ جائیں یہاں تک کہ یہ مکم کرما آپ ایسے حال آگے پہنچے ہیں ابو اس پھیان نے جب ادیبیا کا معاہدہ توڑا تو یہ بڑا نمایاں اور بہت زیر سیاسی رہنما یہ ہر روز باہر نکل کر مکہ مکرمہ کی وادی کا اندازہ لگایا تھا کہ لشکر تو نہیں آیا تو کیونکہ ہر روز اس بات کے رکھتا تھا کہ بائرہ ٹوٹ گیا ہے اور مسلمانوں کو لشکر آ سکتا ہے یہاں تک کہ زور مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرم مکرمہ کی بازی کو گہرے میں لیا اور آپ نے کہا ہر ایک آدمی اپنا آپ کا چلے چنا ہے اب اس ادا میں باہر نکلا سسندے کا ساری بازی ناگ چل رہی ہیں اور پورا مقام کرما آگ بتا رہی ہے کہ عظیم لشکر کے کہنے پہ تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ لشکر میں چرچا وہاں پر پہنچے لوگوں کو فیصلہ ہار جائے وہ اور ہتھیار ڈالتے ہیں اور میری کوئی حیثیت نہ رہے میں خود جاتا ہوں جانا لینے کے وہ خود لشکر میں آیا جو آیا تو سب سے پہلے قریبی دوست ہے حضرت عباس دل آدمہ ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پتا لگی کہ مجھے سنا دیا تھا تمہارے لشکر میں نے کہا چلو پناہ جب یہ آگے آیا حضور سے ان کے بعد پیش ہونے کے لیے تو آگے ان کو دلّی بیٹھے ہوئے تھے نکالی بات یار سے اتار دوں اور بات نے کہا یار میں امن دے چکا ہوں میری امان ہے تو لشکر کو دیکھا چاروں طرفات اب ہم ڈر نہیں سکتے شہر جب صبح لشکر روانہ نے لگا صبح کے اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے دروازے بند کر لے گھر کے جو آدمی بیچولرس میں آ جائے جو آدمی اس کے گھر میں چلا جائے سب کو امان ہوگا کے اعلان کے آپ نے دو سے ایسی فائدہ اٹھائے ایک تو یہ کہ اس خوش ہو گئے کہ لیڈرشپ مانی گئی اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں اس بات کا اعلان ہوگا کہ تمہارا سب سے بڑا لیڈر بھی ہے اور ڈال چکر ہے اب آپ نے جس طرف بابر فتح سے آپ خود آئے اور ایک طرف کا جو ہے حضرت خالد بن ورید کو آپ نے لیا ہے علاقے کا اور چار طرف سے لشکر آر داخل کیا تو جس رات سے اگر خالد دن وزید اللہ داخل ہوئے وہاں کچھ لوگ ڈرنے کے لیے آگے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا بس یہ تھوڑا سا کام انہوں نے کتنے یہاں پر مرے گئے ورنہ سارا آپریشن بغیر جنم کے ہوئے انسانیت کی تاریخ میں یہ بات ایک مثالی بات ہے کتنی بڑی اچیومنٹ ایک آدمی کر رہا ہے اور بغیر کشن کے کر رہا ہے آپ کی ساری زندگی میں 1035 آدمیوں کی موت یہ ہے ساری جنگوں میں جس میں 700 سو کپار ہیں اور تین کے قریب یا کم و مسلمان چاہ رہا ہے ساری زندگی کی جگہ کیوں کہ آپ کی زندگی تصدیق یہ تھی کہ کچھ تو خون سے بچتے ہوئے نتائج کو حاصل کرنا اور وہ کرتے رہے ہیں حدد میں آپ نے کیا ہے نتیجہ سے کیا ہے بغیر کچھ تو خون کے کپار کو شکست صرف ایک امر امر وقت آپ کو مارا گیا فتح بکا میں چود آدمی مارے گئے اور سبو کا بہت بڑا مال تھا جس پر جو روم کا بادشاہ لشکر لے کر آ گیا تھا اور وہ خاتمہ کر رہا تھا تو اور کو یہ اصول تھا کہ وہ سیراب میں اس کو ٹوکتے تھے کیونکہ ان کی سیرائی ترمیت تو کسی کو بھی سیراب میں ان کے گھوڑے خود پردار کر سکتے تھے اور تازہ یافتہ لوگ کے باتیں تھے سڑکے میں تو وہ سہرہ کی درمی کا گٹھے نہیں کرتے تو آپ اگر لشکر لے کر تبو تک جا کر آپ نے ڈیرا ڈالا ہے اور اس میں رومیوں کا اندازہ ہوگا کہ ہاں جا کر لڑ نہیں سکتے یہ برائے گفتگو کے آپ نے کیا کہ رومیوں کی شکست واپس ہو گئی چلے رس جاتا گئی آپ کو جتنے کے بارے میں بڑی ہے جب, جب ان کی جنگ نہیں ہوئی تو رات کو آپ نے خالد دن مریض جنگل سے کہا کہ چلے جاؤ تو ان کا لڑافافہ ہے سلاگے کا اور ان کا گورنر کے لیے پر بیٹھا ہوگا قلعے کی دماغ اور نیچے میں آئے گا چلاگ لگا کر اس کے کی شکار کے لیے آئے گا تو گرفتار کر کے لیا اگر حالت گئے اور وہاں دیکھا میں کے قلعے کی دیوار پر بہت دن بیٹھے ہوئے چاندنی رات سے سیر کر رہا ہے ایک ہرن نکلا وہ تو چلاگ لگائی واگے پڑا پکڑا گرفتار کر کے لے آئے پھر نے کہا تو بہت مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات کے دیوار نے کہا آٹھ سو نیزے آٹھ سو زرے اور آٹھ سو گھوڑے دو ہیں تب اس کریں تو پوری ضلع قوت حاصل کی اور سازیوں کو آزاد کیا اب آخری بات آپ سر کر رہا ہوں کہ آپ کی جدوجہد کے نتائج کوئی تاریخ کو جدوجہد کامیاب تب سفر کی جاتی ہے جب وہ تین باتیں دیں کوئی حکومت کوئی نظام کوئی تاریخ اے تو امن و مان دہ معاشر امن و مان دہ معاشی آسودگی دے اور تیسرے نمبر پر قانون کی برقری بالا تری اگر یہ تین باتیں کسی نظام نظیے تو کامیاب ہے اگر نہیں ہے تو کامیاب نہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی روزگار کے ملے میں ان تین باتوں میں کیا کارکردے گی اور کیا اپنا چاہیے امن و امان آپ ایک بار بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ہوگی جو یمن سے سنا سے اٹھے گی اور کا دوسرے کے نارا بتایا وہاں تک جائے گی یہ نوجوان ہوگی یہ سے سدی ہوئی ہوگی یا تشیب کا طواف کرے گی یا آگے جائے گی اس کو کوئی بھی ٹریڈ نگاہ سے نہیں دیکھے گا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابھی اپنی آتم سالی آتم سے بیٹھے کہتے ہیں میں نے آپ کی بات کو سنا تو میں نے کہا یاد رہا کہ جو راستہ آپ دھیان کر رہے ہیں اس کلاسے ہمارا قبیلہ بدیتے بنیتے قبیلہ ہمارے قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے یہ ڈاکو سارے بن جائیں اس کا حملہ نہیں کریں گے کیا دور فاروقی میں عورت آئی ہے اس نے تواب کیا ہے اس نے سفر کیا ہے اور اس کو کسی نے کڑی نگار سے نہیں دیکھا ہے کیا وہ قبیلہ بدیتے سارا مسلمان ہوتا تھا اور بجائے وہ ڈاکو کے بجائے وہ معاف ہو سکتے تھے ماشیا سزگی عام طور پر آپ دھیان میں سنتے ہوں گے کہ پیڑ پر پتھر باندھے اور پھا کا تھا اور یہ تھا یہ دور گزرا یقیناً لیکن یہ دور ہے یہ کل ہے دس سالہ مکم کرما مکم کرما کا بھی اس طرح کا نہیں وہ دس سال بھی جو ہے نا ہے چودہ سال ان کے معاشی آلات تھے اس میں مدینہ مدرا میں پہلے چھ سال اس کے گزرے ہیں جب خیبر پتا ہوا ہے تو پھاقے مکمل ختم مسلمان آسجو چکے تھے حضور صلی اللہ کے گھر پر جو تندرستی ہوتی تھی جو اس وجہ سے آپ دن کا آیا ہوا سارا خیرات کیا کرتے تھے اپنے گھر میں چھوڑ کے دیں گے ورنہ مسلمانوں پر معاشی تندرستی نہیں تھی اور دور باروقی میرنا میں اتنی معاشی آسوگی ہوئی ہے کہ لوگ کٹورے بھر کر پیسے جاتے تھے جن کر نہیں دیتے تھے اور دور عثمانی میں اتنی معاشی آسوس ہے جس کو بعد میں اعلان کرتا کہ لوگوں بیت الماع میں خراب ہو رہی ہے اس نکالو اور پھر دوسرے کہ میں گرسی عقت تھا کہ بیت الماعد پڑو وہ خراب ہو رہا ہے اس کو نکالو آخر ایسے ہو گئے کہ عثمان رضی اللہ نے اعلان کیا کہ زکوٰۃ دینا اور تقسیم کرنا حکومت نہیں کرے بارتے بارتے گی اس کے بعد یہ عبادت عمال آپ کچھ کریں کہ ہمارے پاس رکھنی جگہ گئی اتنی معاشی آسودگی آئی ہے اور عمر نظیر رضی اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا اتنی آسودگی آئی قانون کی مدداری خود آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا ہے کیش پیش کیا گیا فاطمہ ایک اور پہنچ جن چوری کے چوری کا کیش پیش کیا گیا سفارش کرنے والا سفارش کیا گیا تو آپ نے فرمایا گیا کہ جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس پر بھی قانون نافذ ہوتا اور جو عدالتی نظام آپ نے دیا ہے اس کے بعد کیا میں آپ کو سنا کر ختم کرتا ہوں قاضی شرح کی عدالت میں مزاصل علی اللہ نے مقدمہ ظاہر کیا کہ اس جو نے میری ذرا چلائی ہے تو قدی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے دو گواہ پیش کریں انہوں نے کہا ایک میرا گواہ میرا غلام کمبر ہے اور ایک میرا گواہ ہے میرا بیٹا امام حسن امام حسین علی اللہ کرنا ہے تو قالی صاحب نے کہا کہ جناب علی بیٹے کی گواہی باپ سے میں قبول نہیں ہوتی او کے گھر کا تو یہ تو میرا وہ بیٹا ہے جن کے بارے میں کہا گیا سیدھی اہل جنہ حضور صلی اللہ جنرل کے نوجوانوں کا سردار ہے تو نے کہا میرا مومن وا ختم ہوگا ختم ہوگا دنیا میں آپ کو شرائط سے اداسی پوری کرنی پڑے گی آپ کو دوسرا گوا کرنا پڑے گا جو خاندان سے باہر دوسرا گوا تو نہیں نے مقدمہ خارج کر دیا ذرا میزی کو دے دیجیے باہر نکلا سے نکل محمد انہوں نے کہا کہ ان کا یہ عدالتی نظام جو ہے یہ کو بچا رہا ہے کہ حق کے علاوہ کسی بات پر نہیں جائے کیونکہ میں چلائی بھی تھی ذرا اور خلیگہ میرے مقابلے میں تھا اس سے مقابلے میں بس مجھے میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے عدالتی قانون کا اس طرح دل. تو یہ آپ کے اثرات ہوئے ہیں ایک ہزار سال تک دنیا میں ہم ہی ہم رہے ہیں اسلام کے ذرے سیا دنیا نے امن و وافیت کا وقت گزارا ہے آج جب یہ کاغذ کا تبادل کا پرچ میں آ گیا تو آپ بس بارود کو دیکھ سکتے ہیں اور بڑھتی ہوئی لاشوں کو دیکھ سکتے ہیں اور بلک ہوئے بچوں کو, کو دیکھ رہے ہیں اور یہ اس طرف آواز نہیں کا سارے پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے جو کہ قتل سیرت سے مطالبے پر وہاں پر ٹھہرنی ہے اللہ تو برا کرتے ہیں قبول فرمائے اور عمل کی توقیت آپ فرمائے کوئی سوال آپ کرتے ہوں تو کرنا کر دعا کر لیتے ہیں جی مدوں کی ضرورت ہے دفن کرنا ڈسپوزل آف اے ڈیڈ باڈی ہے نا یہ بہت بڑا پرابلم ہے ساری انسانیت کا اس کے اخراجات اور اس سے پلیشن پیدا ہوتی ہے اس کو روکنے دا, دا بیسٹ وے آف ڈسپوزل آف اے ڈیڈ باڈی ویری یہ سب کرنا آپ نے بھی جو بات کی ہے ریولیوشن تو پہلی بات یہ ہے کہ ریولیوشن جسمانی میں رہتے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ ریولیوشنری کا ریولیوشن جتنی بھی دنیا میں اس کے دیکھتے بھی ایک وقت ہم کا حساب چائنا کی مثال لے تو ایٹین نائنٹی سکس پہ ان کو ورک ہو رہا ہے ریولیوشن ہو مثال لے تو پینتیس سال اس نے ورک کیے اس کے بعد کیا ریولیوشن یہ بھی ہو سکتا کہ اس کو کام ہو اور بھاشے میں تفصیلی متاثر ہوتا ہے اس میں میری بات فرق نہیں ہے جس سے میں نے کہا اس کا ریولوژن کہہ رہے ہیں اور وہ ذرا سی ایسی بات ہے کہ ریولیوشن میں میں اس بات کو کہہ رہا تھا تو وہ کچھ تو خون اور تشدد کے ذریعے تبدیلی لانے کو میں ریولیشن کہہ رہا تھا جس بات کہہ رہے ہیں وہ بھی وہ بھی ریولیوشن ہے چینج آئی ہے تبدیلی آئی لیکن تبدیلی آئی ہے میں تشدد سے آئی ٹھیک ہے یہ سر آپ نے کے بارے میں کی ایس میں ادیم جو ہے ایک اجنان اور ایک اتنا ہے سن ہے لیکن اس میں آپ نے ذرا سکس کیا کہ وہ بڑا صحیح ہے آئی یہ سالوں کی یاد میں گزرتی میں تھوڑا نجی کے زیادہ چیز ہے تھوڑا نجی کا وکٹ کے شکشت کے روپ میں ضرور کیے اس بارے میں آپ کچھ میں سوال کوئی طرح سمجھ نہیں سکا مزید ایسٹرالوجی اچھا ایسٹرالوجی جو ہے یہ فن ضرور ہے فن ضرور ہے فن یہ ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب ہونے والی بات کو آپ روک نہیں سکتے تو زیادہ اس کو برتنا اس کو لینا کام کرنا کوئی خاص فائدہ ہے اس لیے اس ہم نے سوچ خرچ ہے ہم ضرور ہے نمبر کا آسکافی آ رہا ہے کمپیوٹر نیٹوار جیسا ہے راشن میں جتنی مرتبہ ایک زمین کا ہے اتنی مرتبہ پانی کا نمبر کا ہے مرتبہ دسی کا رہا کا ہے کا اس کا کی جو اس جو کے بارے ہاں وہ تو عجیب و غریب باتیں ہیں کہ اس کے الفاظ وغیرہ آپ صورتوں کی تعداد ہو گئے وہ تو عجیب و غریب ہے جو جد... جدید کمپیوٹر وغیرہ اس کو آسان کر رہا ہے اس میں کس اس میں آرٹیکل شائع ہوئے ہوئے ہیں عجیب و غریب ہے وہ تو یہ ایک آدمی نائنٹین میں جو شائع کیا تھا عجیب و غریب تھا اور لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ کے نائنٹین حروپ ہیں اب کو انڈاسٹری کی بھی ضرورت نائنٹ... اس نائنٹین آسمبلٹی پل آف نائنٹین آ رہا ہے یہاں تک اس کا ضرور کاف ہے پیشنے... اس میں لفظ کاف ہے پیشنے... تو آ... وہ نائنٹین کمیونٹی پر لائے ہوئے ہے اور وہ ابنشنے... اگر اخوان الوط نے مقام کہا ہے اخبان اروت نقوم مطلب کہ لو کے باعث اقوام متباع اگر قوم اروت نقو متبہ کہاں بڑھ جاتا ہے نائنٹین کمیونٹی پر نہ ہوتا تو وہ پانی بچ لائے ہوئے حکومت اور بڑے عجیب جی ہے اس میں کام لوگوں کا انٹرنیٹ پر کام کرنے والے اور ویب سائٹوں کو دیکھنے والا آپ تجربہ اس میں ہوگا یہ ویکارڈ ورڈ تھاؤزینڈ 2004 کا میں ذکر کیا گیا پوری سندر میں تقریباً نائنٹی مشکل اور ٹو تھاؤزینڈ ٹو میں وہ رائڈ ہو گئے ون ملین ملین تو انہوں نے اس کا جو کیا یہ تو تو اور ہے معام کے لیے وہ جو اس کا پہلا جو تجربہ ہے نا جو اسلام کی وہ پھیل رہا ہے اور اس میں لابھارتھی تاریخوں کے کارکردگی جو انہوں نے کی ہے اس میں یہ میں بھی اس میں کافی پھرا ہوا ہوں تقریبی جماعتوں کے فورم سے میں نے اکیس سال کام کیا ہے ابھی آخر میں تصور کے فورم سے میں دس سال سے کام کر رہا ہوں اور اس کا یہ ذریعہ میرا اور اس کا بھی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی بہت مزربل ہوتی ہے سارے مسائل ہوتے ہیں یہ بہت نزربل زندگی ہوتی ہے یہ کچھ رسم ہمارے ساتھ اگر گزارتے ہیں بہت سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور میں خود جو تصور کے فورم سے میں نے کام کیا اور میں دنیا میں ہوں تو اس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ ہر جو ہے وہ لاجیکل آرڈر میں اور فلوسافیکل بیک گراؤنڈ سے بیان ہو سکتا ہے اور کوئی ذرا ہترس آدمی اس کو کنڈڑت نہیں کر سکتا اور اس کو سننے کے ساتھ کہتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے مانتے ہیں اس کو اور ماننے کے بعد جو ہے کہ اس کو اگر اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا قبول نہیں کرتا تو تھوڑا سی افراد اور کوئی نقصانی تقاضوں کا تحت نکلتا ورنہ یہ ہے کہ اس کو ماننے کا اور ایک اس دور میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ اسلام کو ہوئی ہے وہ افغانستان کی بمباری اور رات کی بمباری کیسے ہوئی ہے کس ظلم نے انسانوں کی اصلوں کو جدوا ہے ہمارے میڈیکل کالج کے اس کو حکومت طور پر سلمان ہو گئے سب میڈیکل کالج میں اور وہ مجھے فاصل تھے اس میں آپ کو ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بتاؤں ساؤتھ افریقہ میں میں تھا وہاں کے شہر کا گریجویٹ تھا اس نے کہا یہاں لڑکی کے جگر دخل ہو گئی تھی میں تو اس کو کچھ پرانی پر کام کرنا تھا تو میرے پاس آئی نے معلوم کیا رہا. تو میں جتنا مجھے کرنا بتا تھا بتاتا رہا کچھ دنوں کے بعد اس نے شام قبول کر لیا سے کہا کہ تم نے شام کیوں قبول کیا وہ اس نے کہا میں رات بار میں آئی ہوں اور وہ ضرور جو میں نے دیکھا ہے اس سے میرے دل کچھ رہا ہے اور میں اس بات پر کسی پر کی کسی کو دیکھتی کہ میں حل ری اور اس کو میں قبول کروں گی کہ اس وجہ سے میں نے شام قبول کیا اور ضرور کہ ہمارے خیال میں بہت سارا پیپل اور, دے اور, دے اور, دے اور وہ فوجی سے کھڑے ہیں وہاں پر ان میں سے کہی ہے وہ سینکٹک مریض بن گئے ہیں اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے تو بحثیت انسان اور ویسی طور ذات ہوتے ہوئے میں اس بات کو میری سمجھتی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز نے بیچا ہے تو یہ اس جنگ نے اس بمباری نے بہت فائدہ کیا جی ہے آلمی سے سفر اور اسلام کے پھیلاؤ میں اس کا بڑا کردار ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کشی جو ہے آپ نے ذکر کیا کہ جگہ وہ تو اسلام سے پہلے لوگوں کی ہے اور اسلام سے پہلے تو تصاویر کشی ناجائز نہیں تھی دورسانی سلمان جانتا تھا مالا یامن یامد الماشہ محادیبہ تماسا جپان چڑ کے لیے وہ ڈیکوریجنس بناتے تھے تالاب بناتے تھے اور یہ تصاویر بناتے تھے ان کے لیے تو یہ پہلے ادوار نتی اسلام نہیں بند کی گئی ہے اس کے بند کرنے کے دو پہلو ہیں ایک ہے ضرورت اور ایک ہے فجور تو ضرورت کے درجے کو ابھی ہے نہیں اس کو اس طرح اس کو بند نہیں کیا گیا جو درجے روز میں ہے جو درجہ ضرورت میں آیا آپ کو عام چیزوں کی پروگرامی کرنی پڑتی ہے سائنسی چیزوں میں کرنا پڑتی ہے مختلف چیزوں کی آپ کو ضروریات ہے انٹرنیشنل اس کے لیے آپ کو کچھ بند وہ سے ایک آیا کہا جی میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں اور وہاں پر میری کلاس کی فوٹو کر کے انہوں نے وہ کرنی ہے آپ نے ویب سائٹ پر لگا دی ہے تو میں کیا کروں میں نے کیا فوٹو تم کر رہے ہو وہ کر رہے اسے وہ کر رہے ہو کر رہے بولوں اور صرف زیادہ کچھ وہ تو بڑی صاحب خبر پڑی کریں گے کہ فوٹو گرافی کی تھی نہ میری تصویر آئی گئی آگے میں کھڑا یہ کوئی کسی کو فٹ کرے یا نہ کرے باقی فوٹوگرافی میں مجھے ضرور فٹ کیا کر سکوں میں نہیں ہے میرے بیٹے ایسی بات ہے فوٹوگرافی چاہے آپ لگائے فوٹو گرافی کے کسی ولک میں وہ تو ضرورت ہے نا وہی بات ضرور کریں گے صحیح آگ ہے آپ اس کو ملک کر کے استعمال کریں فلم پلے کریں اور الحمد للہ وسلم وسلم السلی الحمد اللہ انڈیا کا جو کوئی خاص نہ اس قبل ایک حقیقت آ فرما سزارے کو چیز کا فرما بات فرما اور اس دبا خدمت کے لیے <سؤال> نام کے لیے سب بیٹھنے والوں سارے سارے صلی اللہ